بسم اللہ الرحمٰ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے تاہا ہم نے تجھ پر قرآن نازل نہیں کیا لشقہ تاکہ تو مشقت میں مصیبت میں پڑ جائے اللہ مگر تب تن یہ نصیحت ہے نصیحت کے لیے اتارا ہے لمن اس آدمی کے لیے یکشا جو ڈر جائے تنظیم اتارا ہوا ہے ممن اس ذات کی طرف خلقل عربا جس نے پیدا کیا ہے زمین کو سماوات اور بلند آسمان آسمانوں کو مستوی ہوا لہو اس کے لیے ہے ما فل سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی العربی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ مابینا ہوا اور جو ان کے درمیان ہے وما تحت رہا اور جو گیلی مٹی کے تر مٹی کے نیچے ہے وہ انتجر بالقولی اور اگر تو ظاہری کرے بات فإنه یعلم السر وأخفى بیشک وہ تو جانتا ہے پوشیدہ بات کو بھی اور اس سے بھی زیادہ بخفی کو اللہ لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی الہ الا هو مگر وہی ہے لہ الاسماء الحسنى اس کے اچھے نام ہیں وحل اتاك حدیث موسی اور کیا آئی ہے تیرے پاس موسی کی خبر ازرا آ جب اس نے دیکھا آگ کو فقال لی اہلی ہی تو اس نے اپنے اہل و عیال کو کہا ام کو سو ٹھہرو انی آ نستو نارا میں آگ محسوس کرتا ہوں لئلی آتی کب منہا شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس سے بھی سن کوئی انگارا او آجیدو یا میں پاؤں علم ناری خدا آگ پر کوئی رہنوائی فلمہ اداہا جب آیا اس کے پاس نو دیا پکارا گیا یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک بے میں تیرا رب ہوں فاخلعنا علیک پس تو اتار دے اپنے جوتوں کو انکا بالواد المقدسی بے شک تو مقدس وادی یہ کے اندر ہے توا یہ نام ہے وانا اخترتک اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے فستمع لی مایوحا پس تو گوھر سے سن جو تیری طرف وحی کیا جا رہا ہے اننی ان اللہ شک میں میں ہی اللہ ہوں لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی الہ مگر میں فعبدنی پس میری عبادت کر وعقم السالاتہ لذکری اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے انساعت آتیتن یقینا قیامت آنے والی ہے اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اس کو چھپا کر رکھوں لی تجزا کل نفس انتاکہ جزا دی جائے ہر جان بی ما اس چیز کی جو اس نے کوشش کی فلاں یا سکھ پس نہ کانڈا نہ تجھ کو روک دے اس سے من وہ آدمی لا مینو بہا جو اس پر ایمان نہیں لاتا و تباہ ہوا ہو اور اس نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی فتر دا وگرنا تو ہلاک ہو جائے گا کا بھی کا اور کیا ہے تیرے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں یا موسا اے موسا قالا کہا یا یا یہ میری لاتھی ہے کالا کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وہ احوش نمی اور میں جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنے بکریوں پر پتے والی اخرا اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں دوسرے قالا کہا القیہ اس کو پھینک یا موسیٰ اے موسیٰ فالقاہا پس جب اس نے پھینکا فائدہ ہیا پس اجانک وہ حیتنتسعہ تھا دوڑتا ہوا قالا کہا خودہا اس کو پکڑ والا تخف اور نادر سنعید ہا ہم اس کو انقریب لوٹا دیں گے سیرہ طلعولہ اس کی پہلی حالت میں وظلم یدہ کا اور اپنے ہاتھ کو ملا الہ جناحی کا اپنے پہلوں کی طرف تخرج وہ نکلیں گے بیزاہ سفید من غیر سوئن بغیر کسی عیب کے بغیر کسی بیماری کے آیتاً اخرہ یہ نشانی ہے دوسری لنوریہ کہتا کہ ہم دکھائیں تجھ کو من آیاتین الکبرہ اپنی بڑی نشانیاں ادھاب جا الہ فرعون فرعون کی طرف انہو تغا بے شک وہ سرکش ہوا ہے کالا کہنا اور آسان کر دے میرے لیے امری میرا کام وحلل من لسانی اور کھول دے گرا مل لسانی میری زبان کی یکہ تا تاکہ وہ سمجھ لے قولی میرے بات کو وجہ اور بنا دے میرے لیے وزیرا من اہلی ایک بوجھ اٹھانے والا من اہلی میرے گھر سے ہارون اخی ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس دھ بھی پختہ کر اس کے ذریعے ازری میری کمر کو وہ اشرق ہوں اور اس کو شریك کر تی امری میرے کام میں کئی تاکہ نسبحا کا ہم تسبیح بیان کریں تیری کثیرا بہت زیادہ ونذ کرا کا اور ذکر کریں تیرا کثیرا بہت زیادہ انکا کنتا بے شک تو ہمیشہ سے ہی ہے بنا ہم کو بصیرہ خوب دیکھنے والا قالا کہا قد اوتیتا تحقیق تو دیا گیا ہے سؤلہ کا اپنے سوال یا موسی اے موسی والا قد مننا علی اور بتا تحقیق ہم نے احسان کیا تج پر دوسری مرتبہ اذ اوینا الی ام کا جب ہم نے وحیتی تری ماں کی طرف مایوحا جو وحی کی جاتی تھی انقذی فیہی فی التابوتی کہ اس کو پھینک دے ڈال دے تابوت میں فقدی فیہی پھر اس کو تو ڈال دے فی الیمی دریا میں سمندر میں فل یلقی الیمو تو پھر لے جائے ڈال دے گا اس کو طرف تاکہ تو تیری تربیت ہو جائے اللہ میری آنکھوں کے سامنے تمشی اختا کا, اختو کا جب, جب چلتی تھی تیری بہن فتقول پس وہ کہتی تھی حل کہ میں تمہاری رہنمائنا کروں میں یک پھول ان کی جو اس کی کفالت کرے فراجا کا علاؤ امی کا اور نے لوٹا دیا تجھ کو تیری ماں کی طرف کئی تقرع آئین تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ وَلَا اور ہو اور نے قتل کیا ایک جان کو, کو نہ اور ہم نے تجھ کو آزمایا آزمانا فلا فی پس تو ٹھہرا کچھ سال اہل مدین میں چیتا پھر تو آیا قطر ان اندالے سے یا موسا اے موسا نفسی اور میں نے تجھ کو چن لیا اپنے آپ کے لیے ادہ جا انتا تو و حوق اور تیرا بھائی بھی آیاتی میری آیات کے ساتھ ولا تانی یا پھر اور نہ تم دونوں سستی کرو میرے ذکر میں ادھبا تم دونوں جاؤ ادا فرآن فراؤن کی طرف انا ہوتا ہوا شک وہ سرکش ہوا ہے اس نے سرکشی کی ہے فقو بس تم دونوں کہو اس کے نرم بات شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے او یخشا یا ڈرے قالا ان دونوں نے کہا ربا نا رب نا ناخوا ہو بے شک ہم ڈرتے ہیں علینا کہ وہ زیادتی کرے ہم پر اویت وا یا وہ سرکشی کرے حد سے بھر جائے قالا کہا لا کہ تم نہ ڈرو ان میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور دیکھ فت ہو پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس فقول ہو پس کہو اس کو انا بے شک ہم ربی تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں فأرسل بنی من اور سلام ہو اس پر جس نے پیروی کی ہدایت کی انا قدینا بے شک تحقیق وہی کی گئی ہے ہماری طرف علام و طب اللہ کہ بے شک آداب اس پر ہے جس نے جھوٹ بولا اور جو جس نے کیا موڑا قالا جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق اس کی شکل و صورت عطا کی ثم حدا پھر اس کو راستہ دکھایا بال بارل قرور تو کیا حال ہوگا پہلے زمانوں کا تعالیٰ کہا عند فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے لا دل ربی والا نہیں میرا رب بھٹکتا اور نہ ہی وہ بھولتا ہے اللہ دی جا جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو مہدن بچھونا گود وصالا وصالا اور تمہارے لیے اس نے جاری کیے ہیں اس میں قسم کی نباتات کے کلو کھاؤ اور چراؤ انہ اپنے چوپاؤں کو ان نقیدار کل ال آیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لیے منها اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے وفیان نُعِيدُكُمْ ہم اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے منہ نخر تارا تخرا اسی سے ہم تم کو نکالیں گے دوسری مرتبہ وَلَقَدْ اور ہم نے البتہ تحقیق اس کو اپنی ساری کی ساری باپ اس نے انکار کیا جھٹلایا ابا اور انکار کیا خالا کہا جتنا پاس آیا ہے ریتخانہ تاکہ تم نکالے ہم کو ہماری زمین سے بھی سہری کا جادو کے ساتھ یا موسیٰ ہم لے کے آئیں گے ہم ولا انتا اور نہ ہی تو برابر جگہ پر کالا کہ تمہارا وعدے کا دن زینت کا خوشی کا دن ہے وہ اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ چاشت کے وقت فتو اللہ پھر پس گیا پھر آن جمع عقیدہ ہوں تو اس نے جمع کیا اپنی تدبیر کو ثم اتا پھر آیا پال موسا کہا ان کو موسا نے وہی رقم ہلاکت ہو تمہارے لئے لا تخت اللہ کا دبا تم اللہ پر جھوٹ نہ بند ہلاک کر دے گا بن افْتَرَا اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا جھگڑا کیا اپنے معاملے کے بارے میں آپس میں وہ اثر اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی کال انہوں نے کہا ان انحدان یقیناً یہ دونوں لساہران جادوگر ہیں یوریدانے یہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اے کہ تم کو نکال دیں من ارضکم تمہاری زمین سے مشریما اپنے جادو کے ساتھ وید ہبا اور یہ لے جائیں بطریقہ تھی کم المسلات مہارا سب سے اچھا طریقہ فَأَجْمِعُوا قَيْدَاكُمْ پس تم جمع کرو اپنی تدویر کو تو صفہ پھر آو صف باندھ کر وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ اور تحقیق فلاح پا گیا ہے آج کے دن من استعلا جس نے غلبہ حاصل کیا قال وہ نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ امان تلقیہ یا تو پھینکے اور یا ان کو بارے میں اس موسا کو جادو کی وجہ سے انا ہاتھس آ کے وہ واقعی دوڑ رہی ہیں فاؤ جس نقصی ہی فاتم موسا تو محسوس کیا اپنے دل میں در موسا نے بلنا ہم نے کہا لا تخف تو نادر انک انت الاعلا بے شک تو ہی اغالب ہے وعلقی اور پھینک مافی فی یمینی جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے تلقف وہ نگل جائے گا ما سانعو جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے بنایا ہے انما سانعو قید ساحر بے شک نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے ولا افلح الساحر حیث اتا اور نہیں فلاح پاتا جادوگر جہاں سے بھی آئے فألقي الصحارة السجادة تو گرا دیے گئے جادوگر سیدے کی حالت میں قال انہوں نے کہا موسا ہم ایمان لائے ہارون اور موسا کے رب پر پر قبل, ان لکم اس سے قبل کہ میں تم کو اجازت دوں اندا کبیر بے شک وہ تمہارا وہ بڑا ہے اللہ جس نے تم کو جادو سکھایا ہے البتہ ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو ارجولا کمر بھارے باؤ کو بن خلاف ان مخالف سمت سے ولا اسلمنکم اور میں تم کو ضرور سولی پہ چڑھاوں گا فی جذو النخلی کھجوروں کے تنوں میں ولا تعلمون اینا اور تم ضرور جان لو کہ ہم میں سے کون اشد و عذابن زیادہ سخت ہے عذاب کے اعتبار سے مبقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے قارون نے کہا لنصرکا ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے اس چیز پر ما جا انا ملبیناتی جو آئی ہیں ہمارے پاس واضح دلیلیں والذی فاطرانا اور جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے فقضی پس تو انت ما پاس جو تو کرنے والا ہے انما تقضی حادی الحیات تدنیا بے شک تو کرے گا اس دنیاوی زندگی میں اننا بے شک ہم آمننا بربینا ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر لیغفرارنا تاکہ وہ بخشتے ہمیں خطایانا ہماری گلتیاں وما اکرہتانا علیہی اور جس چیز پر تو نے ہم کو مجبور کیا منسہری جادو سے واللہ خیر و ابقا اور اللہ تعالی بہتر ہے و ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے انه مي اتي ربہ مجریما بیشک حقیقت یہ ہے کہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر فان له نار جہنم پس بیشک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے لا يموت فيھا ولا يحيى نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ جئے گا زندہ رہے گا فمي اتيہ اور جو آئے گا اس کے پاس مومنٹ بن کر قد عمل الصالحاتی تحقیق اس نے عمل کیے ہوں گے نیک فلاک دراجات اللہ پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا دراجات ہیں جنات و ادرن ہمیشگی کے باغات اقامت والی جنتیں تجری تجریمن تحت الانهار جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیها میں ہمیشہ رہیں گے پردا لک جزاؤ من تزکا اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی حاصل کی ہے جو پاک ہوا ولقد اوحینا الی موسی اور یقینا ہم نے وحی کی موسی کی طرح ان اثری بی عبادی کہ رات کے وقت لے کر نکل میرے بندوں کو خبر ابلہم طریقا فی البحر یبسا تو ان کے لیے سمندر میں ایک راستہ بنا یبسن خشک لا تخافوا دارا کان تو ڈرے گا پکڑا جانے سے ولا تقشا اور نہ تو خوف کھائے گا ڈرے گا فتب آنوں ہم تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر سے ایسی چیز نے جس نے انہیں ڈھانپ لیا یعنی موج نے وہ عد اللہ پھر آن اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو وما حدا اور اس نے راستے پر انہیں نہیں ڈالا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم تحقیق ہم نے رجات دیا تم کو من عدو بکم تمہارے دشمن سے فوعدناکم جانب توریل ایمانی اور ہم نے وعدہ دیا ہے تم کو تور کی دائیں جانب کا وَنزلنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ <وَسَّلْوَى> اور ہم نے نازل کیا ہے تم پر من اور سلوا کلو ان پکیدہ بڑھو اس میں علیکم تو حلال ہو جائے گا یا اترے گا تم پر میرا غصہ گادا بھی اور اس پر میرا غصہ اترا فقد ہوا تو تحقیق وہ ہلاک ہو گیا البتہ بخشنے والا ہوں ایمان لے آیا سالح اندا پھر اس نے ہدایت پائی یا وہ سیدھے راستے پر چلا وہ جلا اور کس چیز نے تجھ کو جلدی میں ڈالا عن کومی کا اپنے قوم سے یا موسا اے موسا وہ میرے کہ قدم پر ہیں میرے پیچھے ہیں وہ اجیل تو کا اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف رب بھی ہے میرے رباتا کہ تو راضی ہو کالا کہ بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے تیری قوم کو بمبادی کا تیرے بعد الحمد اور گمراہ کیا ان کو سامیری نے فارا ایرا قومی ہی تو لوٹا موسا اپنے قوم کی طرف رزبانہ حسے کی حالت میں آصف آصف افسوس کرتا ہوا نہیں کیا تھا ہو گیا لمباگ تم پر وعدہ ام یا تم نے ارادہ کیا ان علیکم غضب من کی اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے عقلت موریدی خلاف ورزی کی میرے وعدے کی قال انہوں نے کہا ماں عقلتہ ہم لاد دیے گے اوزار مل جینت القومی بوجھ قوم کے زیوروں سے فقد نہ آس ہم نے انہیں پھینک دیا کامری کا تو اسی طرح پھینکا سامری نے ف القا لم فق بس اس نے نکالا ان کے لیے بنایا ان کے لیے اجرن بچڑا جسدن جو محض جسم تھا لاہو خوار اس کے لیے ٹکرانے کی آواز گائے کے بولنے کی آواز تھی فقال انہوں نے کہا ہاد الکم یہ تمہارا الہ ہے وہ الہ موسا اور موسا کا الہ ہے گیا افلا کہ وہ نہیں ہے کہ جواب نہیں دیتا ولا يملك اور نہیں مالک ان کے لیے نقصان کا نہ فائدے کا البتہ تحقیق کہا ان کے لیے ہارونے سے پہلے یا قومی قوم انا فتن تم بھی بے شک تم آزمائے گئے ہو اس کے ساتھ وَإنَّا ربَّكُم اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے پس تم میری پیروی کرویر اور میرا حکم مانو کال انہوں نے کہا فینا ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر مجاور بن کر بیٹھے حتیٰ یرجعہ علینا موسیٰ حتیٰ کے لوٹ آئے ہم پر موسیٰ قالا یا حارون کہا اے حارون ما مناعکہ کس چیز نے منا کیا تھا تجھ کو ازرائیتا ہم جب تُو نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں اللہ تتبعنی کہ تو میری پیر بھی نہ کرے آفا عسیت امری کیا تُو نے نا کی ہے میرے حکم کی قالا کہا یبنا امہ اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ نہ تو پکڑ بلخیتی میری داڑی کو ولا بھر اسی اور نہ میرے سر کو انی خشیتو بسک میں ڈران تقولا کہ تُو کہے فرق تبین بنی اسرائیل کہ تُو جدائی ڈال دی ہے بنی اسرائیل کے درمیان یا پھوٹ ڈال دی ہے بنی اسرائیل کے درمیان وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ اور میری بات کا تو نے انتظار نہیں کیا قَالَا کہا فَمَا کا۔ بس کیا معاملہ ہے تیرا یا سامری یا اے سامری قالا کہا بسرتو بمالم یبسرو بی میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی فقبستو قبضت من اثر الرسول تو میں نے پکڑا ایک مٹھی کو من اثر الرسول رسول کے کے نشان سے فنبستو حافظ میں نے ان کو پھینکا وقدالک سب ولت لی نفسی اور اسی طرح مزین کیا میرے لیے میرے دل نے پس, پس بےک تیرے, کہ بے تیرے لیے ایک ہے جس کی تو خلاف وردی نہیں کرے گا الہ الہ اور تو دیکھ اپنے اس الہ کو جس کی اوپر زلطہ علیہ احتقاب کیے رہا مجاور بن کے بیٹھا رہا ہم اس کو جلا دیں گے تمہارا اللہ ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی الا لا اللہ الہ الہ مگر نہیں ہے کوئی الا مگر وہی وہ واسعین علما وہ ہر چیز پر وسیع ہے علم کے لحاظ سے یا وسیع ہے ہر چیز پر کلالی علم میں طرح نقص علی کا ہم بیان کرتے ہیں تجھ اس پر امبا امام تک سبق ان کی خبریں جو پہلے گزر چکے ہیں وقت آتی کا اور تحقیق ہم نے دیا ہے تجھ کو ملت الناک اپنی طرف سے ذکر ذکر من فکور جس دن پھونکا جائے گا سور میں یوم ظر کا اور ہم اکٹھا کریں گے بجرموں کو اس دن ضرغ کا نیلی آنکھوں والے حتخافتونا بینہم وہ چپکے چپکے آپ میں باتیں کر رہے ہوں گے اللہ بیتم اللہ عشرہ کہ تم دس دن کے سوا نہیں ٹھہرے نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ہم واقوب جانتے ہیں زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جو, جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ جب کہے گا ان میں سے سب سے اچھے طریقے, والا طریقے کے اعتبار سے بارے میں کے کے بکھیر دے گا ین سپار ان کو اڑا دے گا میرا رب نصفہ اڑا دینا بھی. فی الدا روہا اس کو چھوڑے گا کا میدان سب سفن چٹل لاتارا فی ایجا تو نہیں دیکھے گا اس میں کوئی کجی ولا امتا اور نہ کوئی اگری ہوئی جگہ جس دن وہ پیروی کریں گے والے کی لا جس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی وہ خاشیات ہو کے لیے فلا تسم آپ آہستہ آواز کے سوا اور کچھ نہیں سنیں گے ہمسا کہتے ہیں قدموں کی آٹ نہیں فائدہ شفاعت وہ بات کرنا پسند کرے وہ جانتا ہے مابینا عیدین جو, ما جو ان کے آگے پیچھے ہے علم اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا علم ظلم اور تحقیق یقیناً ناکام ہوا جس نے ظلم اٹھایا, ظلم کا بوجھ اٹھایا ومن يعمل من الصالحات اور جو عمل کرے نیکیوں سے وہ وہ مومنون اس حال میں کہ وہ مومن ہو فلا يخاف ظلما ولا حزما پس وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے اور نہ حق تنفی سے وکذلک انزلناه اور اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے قران عربیہ عربی قران بنا کر وصرفنا فيه من الوعید اور ہم پھر پھر کر بیان کی ہے اس میں وعیدیں دراڑیں لعلہ میتقون تاکہ وہ ڈریں او یحدثو لہم ذکرا یا ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دیں فتعال اللہ الملک الحق پس بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے ولا تعجل بالقرانی اور نہ تو جلدی کر قران میں قرآن پڑھنے میں من قبل ان يقضى الیک وحیه اس سے پہلے کہ تیری تف اس کی پوری کر دی جائے وقر رب زدنی علما اور کہ اے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں وَلَقَتْ پائی اس آدمًا اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سیدا کرو آدم کو سیدا کیا اللہ ابلیس ابا مگر ابلیس نے انکار کیا ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان نہ تیرا اور تیری بیوی بی کا فلا جاؤ گے ان کا بے شک تیرے لیے ہے اللہ تجربہ پیہا ولا تارا کہ نہ تو اس میں بھوکا ہو اور نہ ہی ننگا اللہ کا پی تدہ اور بے شک تو نہ پیاسا ہو والا تدہا اور نہ تھوک تجھ کو لگے گی وَسْوَسَ إِلَيْهِ بس وَسْوَسَ لَالَا دل میں خیال ڈالا اس کے شیطان نے قَالَا کہا یا آدمُ اے آدم حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْ دِی کیا میں نہ تنیلِ نمائی کروں ہمیشگی کے درخت کی پر فملکن اور ایسی بادشاہی پر لا تب لا لا جو کہ پرانی نہ ہو کی دو ایسی پر لا جو نہ ہو, پرانی نہ ہو نے کی شرم گاہیں فطاف اور وہ شروع ہوئے چپکانے لگے اپنے آپ کا جنت کے پتے وہ ربا ہوں اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی فکواہ پس وہ پھٹک گیا مجتبہ ربو ہو پھر اس کو چنا اس کے رب نے فتح بلیہ اس پر توجہ کی بہ اور اس کو ہدایت دی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت بس جس نے پیروی کی میری ہدایت کیش کا پس وہ نہیں گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا یا نہ وہ بد وقت ہوگا معیشت مو معیشت کریں گے نابینا ہوگا تالا کہ مجھ کو کیوں اکٹھا کیا ہے اٹھایا ہے حشر کیا ہے میرا اندھا کر کے اور تھا میں دیکھنے والا نشانیاں وہ کدالی کل یوم فنسیتا بس تو انہیں بھول گیا وہ کدالی کر اور اسی طرح آج کے دن بھرایا جائے گا وہ اور اسی طرح نجی ہم جزا دیتے ہیں بدلا دیتے ہیں من اصرافہ جو حد سے گزرے زیادتی کرے وَلَمْ يُؤْمِمْ بِ آیاتِ رَبِّهِ اور نہ ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر وَلَا عَذَابُ الْآخِرَتِ اَشَدُّ اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے وَأَبْقَى اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ کیا اس کے لئے رہنمائی نہیں کی کم قبلہ ہوں۔ کہ کتنے ہی زمانے ہم نے ہلاک کتنے ہی ہلاک کیے قرونی زبانیں جو چلتے تھے اپنے مسکنوں میں اپنے رہائش گاہوں میں ان نفی اداری عقل بندوں کے لیے سبقت ربی کا اور اگر نہ ہوتا کلمہ کے سبقت لے گیا تیرے رب کی طرف سے مسمہ اور مقررہ مدت فاصبر على ما يقولون صبر کیجئے اس بات پر جو وہ کہتے ہیں قبل غروبی اس کے غروب ہونے سے پہلے فمن آنا اور رات کی کچھ اوقات میں ترزہ تاکہ تم خوش ہو جائے ملا تمدن نہ انہیں کا اور نہ تو بڑھا اپنی آنکھوں کو الا اس کی طرفی جس کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا ہے ازواج منهم ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سہارت الحیات دنیا دنیاوی زینت کے دنیاوی زندگی کی زینت کے طور پر نقطینہ فی ہی تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس میں آ رب کا خیر اب کا, کا رزق بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے وہاز کا اور, حکم دے اپنے اہل کو نماز کا اور اس پر خوب پابند رہے لا نسلوکو کا رزق نہیں, نہیں ہم سوال کرتے لا نس آلو کا نہیں ہم سوال کرتے آپ سے کا کسی رزق کا ہم آپ کو رزق دیتے ہیں بولے آپ کے وقت تقویٰ اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے یا تقوی کے لیے ہے لولا من نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل جو پہلی کتابوں میں ہے اہلک نہ ہوں اور اگر انا اہلک ہم, ہم ان کو ہلاک کر دیں بے من, قبل من قبلی ہی کسی عذاب کے ساتھ اس سے پہلے اگر ہم ان کو حالات کر دیتے لَقَالُ تو وہ کہتے رَبَّنَا اے ہمارے رب لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا کیوں نہیں تُو نے بھیجا ہمارے تفر رسول فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ فَسَمْ پیرمی کریں تیری آیات کی مِنْ قَبْلِ أَنَّدِلَّ وَنَقْضَى اس سے قبل کہ ہم زلیل ہوں اور رسوا ہوں قُلْ کہہ د ہر ایک منتظر ہے فتربسو پس انتدار کرو فستعلمونا پس انقریب تم جان لوگے من اصحاب السراط السبی کی کون ہے سیدھے راستے والا ومن احتداء اور کون ہے جس نے ہدایت پائی